آج چودہ سو بیالیس ہجری جماعدہ ثانیہ کی دسوی تاریخ ہے شیخ ابو مصاب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نساب سے ہمارا درس الحمد للہ تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم عثمانی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں گزشتہ اسباق میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ قستنطنیہ کس طرح فتح ہوا اور قطنطینیہ کے فاتح کون تھے لیکن ان دروس کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ یہ اس عظیم واقعے کے نسبت سے انتہائی زیادہ اختصار ہے قستنطینیہ کے فتح عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اس لیے اس واقعے کو یوں سرسری بیان کر دینا کافی نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سلیبیوں سے جو ہماری جنگ جاری ہے ہمیں اس جنگ کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی بڑی فتوحات کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے آخر اس عظیم رومی شہر پر کیوں حملہ کیا اس کے دینی سیاسی اور معاشرتی اسباب کیا تھے دینی سبب تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے اس شہر کی فتح کی بشارت دی تھی اور فاتح امیر کے لیے اور لشکر کے لیے دونوں کے لیے دعا فرمائی تھی ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان پیغمبر علیہ السّلاۃ والسلام کی اس دعا کے لیے تڑپتا ہے اور اپنی جان و مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جیسے کہ مختصر تاریخ پہلے گزری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے زمانے تک گیارہ مسلسل حملے اس شہر پر ہوئے ہیں ایک حدیث تو پہلے بیان کی جا چکی ہے جو کہ مسند احمد میں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃۃ وسلام نے یہ فرمایا تھا لطف تہن قطنقین ضرور فتح ہوگا ولان عمل امیر اور اس کو فتح کرنے والا امیر بہت ہی بہترین امیر ہوگا ولان عمل جیشل جیش اور اس لشکر کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الجہاد والسیر باب ما قیل فی قتال روم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوبیس اس مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیش من امتی مدینة قیصر مغفور لهم میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر یعنی قسطینیا پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا گیا ہے چنانچہ اس شہر کی فتح کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی گئی تھی اور آخر یہ سعادت سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے نصیب میں اور ان کے لشکر کے حصے میں آئی چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے فاتح اور اس شہر کی خصوصیات اور اس شہر کی فتح کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے شاید کہ اللہ تعالی ہمیں بھی محبت کرنے کی وجہ سے بخش دے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے المر امامن احبا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے ہمیں سلطان محمد فاتح ان کی اس عظیم فتح اور ان کے اس عظیم لشکر سے محبت ہے اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس درس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ ہے امید ہے کہ آپ ان واقعات سے اکتائیں گے نہیں بلکہ انتہائی محبت اور شوق کے ساتھ سننے کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے حالات فتح قسطنطینیہ اور ان واقعات سے متعلق جتنی بھی معلومات ادھر ادھر سے کتابوں سے جمع کی گئی ہیں ان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہمیں اس عظیم فتح سے عبرت حاصل کرتے ہوئے صلیبیوں کے خلاف زبردست انداز میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی اعلی خیر خلق ہی محمد و اعلی وصحب ہی اجمائین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ